السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب المین واشد اللہ شریق واشدون محمد اللہ وحابی وسن سنت بعد معزز ناظرین و سامعین اللّہ رب العالمین کی صفات کا تذکرہ عقید واسطیہ جو عقیدے پر بہت ہی اہم ترین کتاب ہے اس کتاب کے حوالے سے آپ کے سامنے اللہ اربامن کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے آج جس جی صفت کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے وہ ہے اللہ رب العالمین کے آنے کی صفت صفت المجی کہ اللہ اربامن قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا یہ صفت قرآن کی بہت ساری آیتوں سے ثابت شدہ ہے ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں اور صلیم صحالین کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے آنے کی قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے لیکن کیفیت کیسی ہے اللہ تعالیٰ کے آنے کی کیفیت کیا ہوگی اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ تمام صفات کے بارے میں یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت ہے اس کی کیفیت کا علم ہمیں نہیں ہے کیونکہ کیفیت یا تو انسان نے مشاہدہ کیا ہو تو کسی نے مشاہدہ نہیں کیا اللہ ہربرآن کا یا اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات ہو اس کا کسی نے مشاہدہ کیا ہو یہ بھی نہیں ہوا اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں اللہ سب سے بڑی ذات ہے وہی سب کا خالق اور مخلوق اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ خبر سچی خبر یعنی قرآن میں یا حدیث میں کوئی ایسی خبر ہو کوئی ایسی دلیل ہو جیسے کیفیت کا علم ہو تو یہ چیز بھی نہیں ہے نہ قرآن کے اندر کیفیت بیان کی گئی نہ حدیثوں کے اندر بیان کی گئی لہذا کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے بس یہ ہے کہ اللہ اربان کی صفت ہے اور اللہ کے شایان شان ہے اور یہ حقیقی ہے اور یہ مزاج نہیں ہے جیسا کہ اہل بدات ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ تعالی کی ان صفتوں کا انکار کر دیتے ہیں کہتے اللہ ابرابن کے لیے کوئی صفت نہیں ہے کچھ ایسے ہیں جو مانتے ہیں صفت اللہ کے آنے کی لیکن کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ اللہ تعالی کا حکم آئے گا اللہ ابابن کا امر آئے گا اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اللہ کی رحمت آئے گی یہ مانا لیتے ہیں لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کا غلط معنی بیان کرتے ہیں بھئی اللہ عبامن کا حکم تو ہمیشہ آتا ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے ہوتا ہے سورج کا نکلنا چاند کا نکلنا رات اور دن کا آنا جانا موت اور زندگی روزی بارش ہوائیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں اللہ کا حکم تو ہمیشہ آتا ہے لہذا یہ کہنا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم مراد ہے یہ غلط معنی ہے دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ رب عامن کے حکم کے اور اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی ہے لہذا اللہ رب العلم نے جب فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ آئے گا قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کیفیت کیسی ہے کیفیت کا علم اللہ کے پاس ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آئے گا ہم اس کو نہیں بیان کر سکتے کیونکہ قرآن میں نہ حدیث میں کیفیت کا کوئی ذکر نہیں ہے لہذا جو بھی صفت اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آئے قرآن میں یا صحیح حدیث میں اس پر ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے اور کیفیت اللہ تعالیٰ کے حوالے جیسے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے کلام کی کیفیت کیا ہمیں نہیں معلوم اللہ عرص پر مستوی ہے کیفیت کیسی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہمیں نہیں معلوم اللہ رب اللہ نزول فرماتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ نظول فرماتا آسمان دنیا پر کیفیت کا محل نہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے سننے کی کیا کیفیت ہے ہمیں نہیں معلوم اللہ دیکھتا ہے دیکھنے کی لیکن کیفیت کیا ہے ہم کو نہیں معلوم تو جو بھی صفات ہیں ان صفات کے بارے میں کیفیت ہمیں نہیں معلوم البتہ اس کا معنی ہم جانتے ہیں کہ استوا عرش کا مطلب کیا اللہ عرش پر بلند ہوا اللہ عرش پر جلوہ فروز ہوا اللہ سمیع ہے سننے والا ہے سنتا ہے تو یہ معنی ہم جانتے ہیں لیکن کیفیت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے جیسا کہ ہماری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے سوال کیا کہ کی اللہ عبامن عرص پر کیسے مستوی ہے تو امام علیہ رحمتہ اللہ علیہ سخت سردی کا زمانہ تھا اور مدینہ کی مسجد میں مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے تو یہ سوال سن کر کے ان کے پیشانی پر پسینے آ شخص سخت سردی میں کہ ایسا سوال کر لیا اس بندے نے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عرص پر مستوی ہے سخت سردی تھی جاڑے کا موسم تھا اور ان کی پیشانی پسینے سے شراب ہو ہوگی تو انہوں نے کہا کہ معلوم المان و واجب مجھول ان انہوں نے فرمایا کہ اللہ عرص پر مستوی ہے ہمیں اس کا معنی معلوم ہے کہ اللہ عرص پر جلوہ ہے یہ معنی مطلب ہے لیکن کیفیت مجھول ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدہات ہے کیونکہ صحابہ نے ایسا سوال نہیں کیا سلب صاحب نے کبھی سوال کیا ایسا تو اللہ تعالیٰ کیفیت کی کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا اللہ رب العن ہر چیز پر قادر پھر آپ نے کہا کہ بداعتی اس کو نکال دو درس سے تو اس کو باقاعدہ درس سے نکال دیا گیا اس بندے کو شخص کو جس نے سوال کیا تھا کہ کی اللہ تعالیٰ عرض پر کیسے مستوی ہے کیونکہ اس وقت تک کسی نے سوال نہیں کیا تھا امام مالک کے زمانے تک پہلی بار اس نے سوال کیا کہ اللہ تعالی کیسے عرض پر مستوی تمام عالی رحمتہ اللہ نے اس کو در سے نکال دینے کا حکم دیا ان کے شاگردوں نے اس کو در سے نکال دیا تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت ہے ان تمام صفات کے بارے میں کیفیت کا علم کسی کے پاس نہیں کیفیت مشہور ہے اللہ بہتر جاننے والا لیکن اس پر ایمان لانا ہمارے واجب اور ضروری تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مصنف نے چار آیتیں بیان کی ہیں اہل حق کے لیے اور جو طالب حق ہے اس کے لیے ایک آیت ایک دلیل کافی ہوتی ہے چار آیتیں انہوں نے یہاں بیان کی ہیں اور بھی وہ ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں صفت کو بیان کیا گیا لیکن جسے نہیں ماننا ہے آپ ہزار دلیل دے دیجئے وہ نہیں مانے گا جس نے اپنی آنکھ پر اور عقل پر تعصب کا کالا چشمہ لگا رکھا ہے آپ اسے پورا قرآن بھی سنا دیں گے تو نہیں مانے گا پوری حدیثیں بھی یاد دے دیں گے تو نہیں مانے گا ورنہ اہل حق کے لیے ایک آیت ایک حدیث ایک دلیل کافی ہوتی ہے اللہ پر مستوی ہے ہمارے طیعہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما دیں ایک ہزار سے زیادہ دلیلیں ہیں ایک ہزار سے زیادہ دلیل لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نہیں مانتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ایک ہزار سے زیادہ دلیلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرص پر جلوہ فروز ہے لیکن لوگ نہیں مانتے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے ایک نہیں ہے تو اب کیا کریں گے ایک آئے کافی ایک دلیل کافی ہوتی اہل حق کے لیے لیکن جو اہل باطل ہیں جن کو حق نہیں ماننا ہے نہیں مانیں گے کچھ بھی آپ کر لیجیے نہیں مانیں گے ہمارا کام ہے ان کے سامنے حق واضح کر دینا بتا دینا منوانا ہمارا کام نہیں ہے مانے الحمدللہ نہیں مانے تو بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صفت اللہ البراہمن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے آئے گا کیفیت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے آئیے ان آیتوں کو پڑھتے اللہ فرماتا ہے حلیون اللہ یا عطیہ ہوں اللّہ بولم الغمامی بخود العمر وجہ المور کیا وہ انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ابر کے سائے میں آ جائے فرشتے بھی آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے وہ اللّہ ترجیح العمور اور اللہ رب العمین ہی کی طرف سارے معاملے پلٹنے والے ہیں لوٹ کر کے جانے والے یہاں اللہ رب العمین کے لیے آنے کا ذکر کیا گیا ہے یعنی کیا انتظار کر رہے ہیں کہ اقیامت قائم ہو جائے فرشتے آ جائیں جب ایسا ہو جائے گا اب اگر وہ لوگ ایمان لائیں گے تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت اگر ایمان لائیں گے تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو کیا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آ جائے قیامت کا منظر برپا ہو جائے فرشتے آ جائیں اللہ تعالیٰ آ جائے فیصلے کے لیے اگر ایسا ہو گیا اب اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا تو یہاں اللہ اللہ نے کیا ہوما اللہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ جائے آنا مجی اور اتیاان عربی میں مجی کہتے آنے کو اتیاان کہا جاتا ہے یعنی آنے کی صفت اللہ تعالیٰ کی سایت کریمہ ثابت ہوتی ہے جی ہاں یہ پہلی آیت ہے دوسری آیت مسلم پیش کرتے ہیں وہ بھی جیسے ملتی جلتی ہے کہ حلی اندر اللہ انتا اطیام الملائی اوہ اتیا ربک او آیات ربک ربکر تذر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ انتظار کرتے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں یا تمہارب ان کے پاس آ جائے یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں بعض نشانیاں آ جائیں یوم بعض آیات ربک جس دن تمہارا رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو اگر کوئی اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت ایمان لائے گا تو کوئی نفع نہیں ہوگا اس کو لاف افسر ایمان ہوا لم تک ان آمنت بن قدم اگر سے پہلے وہ ایمان نہیں لایا ہوگا تو اس وقت ایمان لانے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہاں پر اللہ رب العامن کی بعض نشانیوں کا کی جو تفسیر حدیث کے اندر کی گئی ہے وہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ کہ ابوض اللہ تعالیٰ علم کی حدیث ہے اللہ تقوام تت العمس مغرب سورج جب قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نکلنا جائے جائے فیضات جب سورج مغرب سے نکل جائے گا اور الناس, الناس اور لوگوں سے دیکھ لیں گے آمن اجماؤن سب کے سب ایمان لے آئیں گے اس وقت سب ایمان لے آئیں گے کا تو اس وقت کا بات یعنی اس وقت ان کا ایمان لانا ایمان تک اندن قبل اس وقت ان کا ایمان لانا ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا تو آپ نے یہ بعض نشانیوں سے کیا پرد لیا کیا تفصیر کی سورج کا مغرب سے نکلنا یعنی قرآن کی تفسیر اس کی آپ نے حدیث سے فرمائی جی ہاں آپ نے حدیث فرمایا کہ بعض نشانیوں سے مراد یہ ہے اللہ کی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور جب سورج مغرب سے نکل جائے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا کیونکہ توبہ کا ایک وقت ہے ایک تو قیامت سے متعلق کہ سورج مغرب سے نکل گیا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اس وقت جو بھی ایمان لائیں گے ان کا ایمان نہیں قبول کیا جائے گا یا جانکری کا وقت آ گیا غرغرہ انسان کی روح نکلنے کا وقت آ گیا اس وقت اگر کوئی ایمان لائے توبہ کرے اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی ایمان قبول نہیں کیا جائے گا جیسے فرعون کے بارے میں روح نکلنے کا وقت آ گیا ڈوبنے لگا اس نے کہا کہ برو اسرائیل اور موسا کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا کیونکہ وقت نکل گیا تو جب وقت نکل جائے گا اس وقت ایمان اور توحبے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو نبی نے حدیث کے طرف بیان فرمایا کہ بعض نشانیوں سے مراد کیا ہے سورج کا مغرب سے نکلنا ہے قرآن میں کہیں نہیں بیان کیا گیا اسے یہ مراد ہے حدیث کے نمائے نبی نے بیان کیا اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے بغیر حدیث کے ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے قرآن کو اللہ البرابی نازل کیا اس کے بیان کی ذمہ داری اللہ نے پر نبی کو دی اور بی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے ذریعے سے قرآن کے معنی کو بیان کیا اس لیے بغیر حدیث اور سنت کے قرآن کے معنی کو ہم نہیں سمجھ سکتے اگر کوئی اپنے عقل سے اور اپنے یعنی تجربے سے اور صرف عربی زبان اس کو معلوم اس کے لحاظ سے اگر قرآن کی تفسیر کرے گا تو گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ہم کو ضرورت ہے اور یہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے جیسا قرآن وہی ہے دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حدیث ہمایہ نبی کا کلام لیکن دونوں اللہ کی طرف سے ہیں دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں دونوں کا شور سے ایک ہے جی ہاں دونوں کا مزدر ایک ہے اللہ العالمین سے معانی حدیثوں کے اللہ کی طرف سے ہیں الفاظ مایہ نبی کی طرف سے قرآن کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو اس طریقے سے یہ فرق ہے ورنہ دونوں وہی ہے دونوں اللہ رب ابام کی طرف سے ہے عماً واحا کیا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے وہی کہتے جو اللہ رب ابام کی طرف سے وحی ہوتی ہے تو وہی دو قسمیں ہیں ایک قرآن جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور ایک غیر اور ایک حدیث جس کی ہم تجوید کے ساتھ تلاوت نہیں کرتے لیکن اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں جیسے نماز میں دعائیں پڑھتے ہیں سب اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں جو بھی ازکار ہیں نبی کی حدیثیں ہیں سب یہ حدیث کہتے ہیں نبی کی کے کلام کو نبی کے فرمان کو تو جو دعائیں ذکر ازکار پڑھتے صبح و شام یا نماز میں رقوع میں سجدے میں تہیات درو شریف یہ سب نبی کے الفاظ ہیں ہمارے نبی نے سب بیان فرمایا نبی کا کلام ہے یہ تو جو ہے سور فاتحت دیگر صورت قرآن میں پڑھتے ہیں ایسے نماز کے اندر نبی کی حدیثیں بھی پڑھی جاتی ہیں اس کے بخر بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر آپ میں نہیں پڑھیں رقوع کی دعا طیات نہ پڑھیں درو شریف نہ پڑھیں سجدے کی دعا نہ پڑھیں اللّہ اکبر نہ کہیں اس طریقے کے سمی اللہ علیہ الحمدہ تو یہ ساری چیزیں نبی کی طرف سے ہیں لیکن یہ بھی نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں تو یہاں جس بات کو ثابت کرنے کے لیے مصنف نے یہ عائد پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عبامین کا آنا کہ اللہ تعالیٰ آئے گا اور یہ کب ہوگا کے دن لوگوں کے سامنے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ رب العامن آئے گا لیکن اس کے آنے کی کیفیت کیا ہے اللہ رب العلام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کے بعد تیسری آج مسلم نے پیش کی ہوئی کہ وہ یہ ہے کل ادا دکن کتل اردو کا وجہ ملک و صفم صفا ہرگیز نہیں جب زمین کود دی جائے گی ریزہ ریزہ کر دی جائے گی یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی بدلیاں اور بادل اور آسمان سب گھوس کے طریقے سے اون کی طریقے سے اڑا دیے جائیں گے تو اللہ ماتا جس جن زمین کو کوٹ دیا جائے گا ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا وہ جے عرب اور تمہاں رب آ جائے گا ولمل کو صفنصفہ اور فرشتے بھی سب بسف کھڑے ہو جائیں گے تو یہاں بھی اللہ رب العالمین کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ قیامت سے متعلق ہے وجہ اور ابو جامہ آنا یہ آپ رب آج آئے گا اس دن قیامت کے دن فیصلہ کرنے کے لیے یہاں پر الملک کا اللہ حرب نے فرشتہ حالانکہ اسے سارے فرشتے مراد ہیں کیونکہ علی فلام کے استغراق کے لیے عموم کے لیے تمام فرشتے اس کے اندر داخل ہیں اسے پہلے اللہ رب نے جمع کا سیغا استعمال کیا فرشتے آئیں گے یہاں اللہ تعالیٰ کہتا فرشتہ تو الملک میں علی فلام یہ جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں علماء ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ علی فلام جو ہوتا ہے معرفہ کے لیے بھی ہوتا ہے اور ایک عموم اور استغراق کے لیے ہوتا ہے عموم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سارے فرشتے داخل ہیں تمام فرشتے آ جائیں گے یہ عربی زبان کی یہ نزاکت ہے کہ اس طریقے کا جو ہے اگر علی فلام داخل ہو جائے یا کہیں کوئی حرف نکال لیا جائے تو اس کے اندر معنی کی تبدیلی آ جاتی ہے مفہوم بدل جاتا ہے اور معنی کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے تو وہ الملک کوئی نہ کہے کہ بھائی یہاں اللہ نے تو ایک فرشتے کا ذکر کیا ملک کہتے ہیں ایک فرشتے کو اس کی پرن اور جماعتی ملائکہ اللہ نے اس سے پہلے ملائکہ بیان کیا یہاں اللہ تعالیٰ شریف ملک بیان کرتا ہے تو کیا تضاد ہے دونوں کے اندر نہیں دونوں کے اندر کوئی تضاد اور اختلاف نہیں ہے وہاں اللہ نے بیان کیا تمام فرشتے اور یہاں الملک علیہ فلام جو ہے یہ عموم کے لیے جنس کے لیے فرشتوں کی تمام جنس اس کے اندر شامل ہے سب لوگ اس کے اندر شامل جیسا انسان کہتے ہیں تو انسان میں سارے شامل ہو جاتے ہیں سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں کوئی ایک آدمی مراد نہیں ہوتا ایسے ہی تمام فرشتے اس کے اندر شامل ہیں تو عیسائی سے بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی آئے گا لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم چوتھی آج جو مصنف نے ہاں پیش کی ہے وَيَوْمَا تَشَقَّقُ وَنُزِّلَ <وَتَنزِيلًا> یہ کی ہے وہ یوم و بالقمام نلا تو تنزیلا فرقان کیا آئے تھے جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا یعنی آسمان بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا بادل بھی ریزا ریزا ہو جائیں گے تو تنزیلا اور فرشتے بھی لگاتار اتارے جائیں گے فرشتے اتارے جائیں گے یعنی سارے فرشتوں کا نزول ہوگا اور وہ سارے سب بسف کھڑے ہو جائیں گے تمام فرشتے آسمان کے اور جتنے بھی فرشتے ہیں سب کے سب سب بسف کھڑے ہو جائیں گے تو یہاں بھی اللہ رب العمی نے قیامت کے بارے میں فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آنے کا جو وہ ہے اے وقت سمجھ لیجئے جو اللہ تعالیٰ آئے گا وہ قیامت کے وقت بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے تو یہ اسی سے متعلق آیت کریمہ یہاں اللہ تعالی کے آنے کا ذکر نہیں کیا گیا فرشتوں کے نزول کا ذکر کیا گیا تو اس میں اللہ تعالیٰ کے آنے کا بھی ذکر موجود ہے کیوں اس لیے کہ اللہ ارب بھی فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو جب فرشتے نظور کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آئے گا قیامت کے دن اس سے پہلے کی آیتوں میں سرات کے ساتھ بیان کیا گیا اور یہاں اگرچہ اللہ تعالیٰ کے آنے کا سراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے لیکن جب فرشتے نظور کریں گے تو اسی وقت نزول کریں گے جب قیامت کے دن فیصلے کا وقت ہوگا اور فیصلہ کون کرے گا اللہ کرے گا تو جب اللہ آئے گا نہیں تو فیصلہ کون کرے گا اب اس کو مثال سمجھے جج اگر موجود نہیں ہے سارے لوگ گواہ موجود ہیں وکیل موجود ہیں سب کچھ ہو رہا تو فیصلہ کون سنائے گا فیصلہ جب اگر جج آگے تبھی فیصلہ سنائے گا نا تو ایسے اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن آئے گا فرشتے آئیں گے فرشتوں کے ساتھ اللہ رب الامین کا بھی نظور ہوگا اللہ تعالیٰ بھی آئے گا تو اس طریقے سے یہ تو مثال سمجھنے کے لیے تو اللہ رب العمین کی مثالیں ہیں تو اس آیت کریمہ سے بھی علماء کیا ہے کہ سے ثابت ہوتا کہ اللہ اربابن قیامت کے دن آئے گا اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت مزیح کا اللہ تعالیٰ کے آنے کا ذکر نہیں ہے لیکن ضمنً اس کا بھی گویا کہ ذکر آ گیا جب فرشتوں کا مضول ہوگا فرشتے آئیں گے قیامت کے دن فیصلے کے دن تو اللہ رب العالمین بھی اس دن آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے لہذا اگر وہ نہیں آئے گا تو فرشتوں کے آنے کا کوئی فائدہ اور کوئی مقصد نہیں ہوگا تو یہ چار آیت مصنف نے یہاں بیان ان چار آیتوں سے اللہ اربامن کے آنے کی صفت ثابت ہوتی ہے اور حدیث مصنف یہاں ہی بیان کر رہے ہیں قرآن سے دلیلیں دے رہے ہیں کیونکہ قرآن تو سب مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اگر اس کا معنیٰ لوگ غلط بیان کر دیتے ہیں اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے خصوم ہیں یا جو اس بات کے قائل نہیں ہیں ان ساری صفات کے قرآن سے دلیل اس لیے دے رہے تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے حدیث کہیں گے تو کہیں گے بھائی حدیث پھر آپ کیا کریں گے قرآن میں تو نہیں کہہ سکتے نا نہ عزب اللہ مزالک اللہ تعالیٰ کلام اللہ سے ثابت شدہ ہے جی ہاں متواتر کے ساتھ لہذا مصنف نے تمام صفات میں صرف آیتوں پر اکتفا کیا ہے ورنہ حدیثیں بھی اس کے تعلق سے بہت زیادہ ہیں جی ہاں یہ اللہ تعالی کی صفت آنے کی اس کے بہت زیادہ فائدے اور سبراہ ہیں فائدہ تو یہ انسان کے اوپر کہ اس سے لوگوں کے دلوں میں ریامت کے دن کا خوف اور پیدا ہوگا اور انسان اس کی تیاری کرے گا جیسے اگر آپ کورٹ میں حاضر ہوتے ہیں یا وکیل جاتا ہے تو کیا کرتا ہے پہلے تیار ہو کر کے جاتا ہے دلیلیں پیش کرتا ہے اگر ضلع ہوگی تو اس کا میں کیا جواب دوں گا اگر یہ اشکال ہوگا اس کا میں کیا جواب دوں گا باقاعدہ اس کے لیے تیاری کرتا کیس کو پڑھتا مہینے مہینے اور ایک ایک لفظ پر غور کرتا پوری تیاری کرتا ہے وہ اس کے بعد جا کر کے جج کے سامنے پوری بات رکھتا ہے تاریخ پڑتی اس تاریخ کے آنے سے پہلے پوری تیاری کر کے جاتا تو جب ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا کہ اللہ اقبام قیامت کے دن فیصلے کے لیے آئے گا تو اس کا کیا فائدہ ہمارے اوپر ہونا چاہیے ہماری زندگی پر اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو ہم قیامت کا دن کا خوف دل کے اندر پیدا ہو اور اس دن کی تیاری کریں دین پر استقامت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ دین پر استقامت ہی اس دن انسان کو جہنم سے بچائے گا نیک اعمال کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں تاکہ قیامت کے دن فیصلہ ہمارے حق میں ہو تاکہ قیامت کے دن نام امال ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے اگر ہمارے برے اعمال ہوں گے برے کرتوت ہوں گے تو برے بائیں ہاتھ میں ہمیں نام اعمال ملے گا اس لیے اس صفت کے جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن کی تیاری کرے جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صابت لاتے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی تمہارے میں نے فرمایا کہ کیا اس کے لیے تم نے تیاری کر رکھی ہے قیامت کے بارے میں رہے ہو لیکن تیاری کیا ہے تمہارے پاس تیاری ہونی چاہیے نا قیامت تو قائم ہوگی چاہے کوئی انکار کرے چاہے کوئی اقرار کرے کسی کے انکار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نہ کسی کے اقرار کرنے سے اس کے اندر تقویت آئے گی یہ تو ثابت شدہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی یعنی قیامت قائم ہوگی چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے تمہارے ابی نے پوچھا کیا تیاری کر رہے کہ تو انہوں نے کہا کہ تیاری صرف اتنی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تمہارے نبی نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرے وہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن انہی کے ساتھ رکھے گا اس حدیث کے راوی ہیں امسلم رضی اللہ تعالیٰ رسم و خالی وسلم کے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمیں خوشی اس دن ہوئی جس دن ہمارے نبی نے فرمایا کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس وہ محبت کرے گا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو وکر سے محبت ہے عمر سے محبت ہے اگرچہ ہمارے آمار ان کے جیسے نہیں ہیں لیکن ہمیں امید ہے کہ محبت کے جیسے اللہ تعالی ہمیں جیسے دنیا میں ان کے ساتھ رکھا آخرت میں بھی جنت میں ابو وکر و عمر کے ساتھ رکھے گا صحابہ بڑے بڑے صاحب کرام سے محبت کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتے تھے یہ نسمالی خادم رسول ہیں ہماربی کی دس سال تک خدمت کی اللہ تعالی نے خادم رسول کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئی یہ سن کر کے محبت کرتا ہے جی تو ہمیں خوشی اس لیے ہوئی کہ ہمیں ابو بکر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما سے محبت ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن بھی ہمیں انہی کے ساتھ رکھے گا اس حدیث کا مطلب یہ نہ سمجھے جو صحابی نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے میں محبت ہے کہ وہ کچھ ان کے پاس عمل نہیں تھا کچھ نہیں کیا نہیں کرتے تھے یہ مطلب اس کا نہیں ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے سامنے اپنی نیکیوں کو حقیر سمجھتے تھے معمولی سمجھتے تھے نمازوں کے پابند تھے روزے کے پابند تھے زکوۃ دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے حرکم حکم پر عمل کیا کرتے تاجد گزارتے ساب اکرام دن میں جہاد کرتے تھے راتوں کو تعجد گزار ہوا کرتے تھے ساری خوبیاں سارے نے امال موجود تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے احسانات کے سامنے اپنے ان تمام نیکیوں کو حقیر اور معمولی سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے یہ ان کا دواضو تھا اور نہ ان کے پاس تو سب عمل تھا الحمدللہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اور نماز نہیں پڑھتے تھے نماز بلّہ اللہ قسم کے, کے زمانے کے تو مناسب بھی نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے ہاں پڑھتے تھے نماز اللہ نے قرآن بیان کیا نبی ندیشوں کے اندر بیان کیا اللہ ماتا قرآن میں نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافقین پر سب سے مشکل نماز عشاء اور فجر کی ہوتی ہے جی ہاں سونے کا وقت ہے وہ آج تو لوگ بارہ بجے سوتے ہیں پہلے لوگ عشاء سے پہلے بھی سو جاتے تھے جی ہاں عشاء سے پہلے گاؤں دیہات میں آج بھی لوگ مغرب کے وقت کھانا کھا لیتے ہیں عشاء آتے آتے پڑھ کر کے فروغ لوگ سو جاتے ہیں گاؤں دیہات میں ابھی بھی اپنی ان سونے فطرت پر ہوا شہروں کے اندر لوگ بارہ بجے ایک بجے سوتے ہیں جی ہاں تو اس وقت بھی لوگ سو جاتے تھے فرمائے امانبی نے کہ عشاء اور فجر کی نماز ان پر سب سے زیادہ گراں گزرتی منافقین پر آتے تھے پڑھے لیکن گراں گزرتی تھی آج تو فجر کی نماز میں ایک ہی سفر رہتی ہے پوچھے امام صاحب ہمارے تشریف فرما مشکل سے ایک سب سف ڈیڑھ سفر رہتی ہے کہ نہیں جی ہاں وہ زمانے کے منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے تو ایسا نہیں مطلب ہے کہ نہ عظب اللہ وہ صحابی رسول ہو کر کی نماز نہیں پڑھتے آپ کہیں کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے سوا کچھ نہیں تھا اگر حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی تو آپ کے پاس عمل بھی ہوگا ایمان کی پہچان عمل ہے اگر عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بھی نہیں ہے اگر حقیقت میں محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے فکر آخرت ہے تو انسان کے پاس عمل بھی ہوگا جی ہاں تو ان کے پاس حقیقی ایمان تھا صرف زبانی اور دعویٰ نہیں تھا جیسے ہمارے پاس ہے ہم دعویدار ہمارے پاس عمل نہیں ہے جی ہاں تو ان کے پاس صرف دعویٰ نہیں تھا حقیقت کے ان میں ان کے پاس ایمان اور عمل تھا تو اس حدیث کا کوئی غلط مفہوم نہ سمجھ بیٹھے کہ بھئی وہ تو بس اللہ اور اس کے رسول سے محبت تھی اور ان کے پاس سامان وغیرہ کیا تھا کچھ نہیں تھا نہیں بہت ان کے پاس ہر نہیں کیا تھیں اور ہر خیر کا کام تھا جو بھی قرآن و حدیث کے اندر نبی نے بیان کیا ہے اپنی اسعت کے مطابق استعد کے, کے مطابق وہ ساری خیر سارا خیر اور سارے نیکیاں کیا کرتے تھے تو ان تمام آیتوں سے یہی ای بات معلوم ہوئی کہ اللہ البرامن قیامت کے دن آئے گا اور اس پر ہمارا ایمان ہے ہر بندے مومن کا اس پر ایمان ہونا چاہیے لیکن کیفیت کیا ہے کیفیت کا علم اللہ عبرامین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اب اس کی اس کا یہ معنی بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا یہ غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آئے گا آتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہمیشہ نازل ہوتا ہے اللہ کا حکم تو ہمیشہ آتا ہے عطا امرال فلاطست اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا لہذا تم جلدی نہ کرو یہاں اللہ نے بیان کر دیا اللہ تعالیٰ کا حکم اس لیے جہاں اللہ نے نہیں بیان کیا اللہ کا حکم آئے گا وہاں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ب نفیس اللہ کی ذات آئے گی قیامت کے دن فیصلہ کرنے کے لیے یہ وہاں منا مراد اسی لیے آنے کا دو طریقے سے بیان کیا گیا ایک تو یہ ہے کہ یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اللہ کی رحمت آئے گی تو وہاں تو ہی مراد ہے اور جہاں جن آیتوں میں اللہ نے نہیں بیان کیا یہ بیان کیا کہ اللہ آئے گا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی کی ذات آئے گی بن افسر اللہ تعالی قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا یہ اس کا معنی اور مطلب ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا وہ مطلب نہیں نوزب اللہ کہ اللہ کا حکم آئے گا اور وہ مطلب ہوتا تو اللہ تعالی یہ بیان کرتا اللہ کا حکم آئے گا جیسا اور آئے بیان کیا جب اللہ نے نہیں بیان کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی جو ہے ذات ہی ب نفیس اللہ تعالیٰ قیامت آمد کے دن فیصلے کے لیے آئے گا لہذا اس کا معنیٰ یہ بیان کرنا کہ اللہ کا حکم آئے گا یہ معنیٰ قطام صحیح نہیں ہے یہ غلط تعویل غلط معنیٰ ہے یہ صلیف صاحب کے عقیدہ و منحص کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ البرامین ہمیں اپنے عقیدہ کا علم حاصل کرنے کی توفی معاعت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صلاف شاعری کے عقیدے پر قائم اور دائم رکھے اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے امین و اللہ خیر وصلى بنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته